أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعددهن وأحصل عدة ح سر تلاق کے یہ پہلے رکو ہے یہ کو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر آٹھ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ طلاق ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس سورہ مبارکہ میں دو رو کو بارہ آیاتیں دو سو انچاس کدیمات ایک ہزار ساٹھ حروف ہے ان آیاتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے اپنی بیوی بی کو عورتوں کے مخصوص ایام میں طلاق دی تھی یعنی حالات حیض میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ نے طلاق دینا ہے تو حالات طور میں طلاق دو نظر سے اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو حالات طور میں جس نے حقوقی زوجیت ادا نہ کی گئی ہو ایک طلاق دے دینا چاہیے جسے طلاق احسن کہا جاتا ہے ایسے طلاق دینے والے شخص کے پاس تین مہینے کا موقع ہوتا ہے سوچ اور بچار کے لیے کہ اگر وہ اپنے اس فیصلے پر پیشمان ہو تو وہ تین مہینے کے اندر اندر بغیر کسی تجبید نکال کے اپنے اس طلاق دی ہوئی بیوی کو رکھ سکتا ہے یہ رکھنا دو طریقوں سے ہے اگر یہ شخص وہاں موجود ہے اور اس کے یہ متعلقہ بیوی بھی ہے تو حقوق زوجیت کی ادائیگی ہی روزوں کے لیے کافی ہے تجدید نکاح وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر شوہر دور ہے کہیں اور ہے اور بیوی کہیں اور ہے اور ان تین مہینوں میں ان کے آپس میں مل ملاقات ممکن نہیں ہے تو پھر رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنے اس فیصلے سے رجوع کرنے پر دو گواہ قائم کر دیں اور یہ جہاں بھی ہے ان کے سامنے کہہ دیں کہ میں اپنے اس گزشتہ فیصلے سے رجوع کرتا ہوں یہ ایک استحباب امر ہے کہ یہ اپنے اس فیصلے سے رجوع پر دو گواہ قائم کر لے اور اس بارے میں پھر اپنی بیوی کو مطلع کر دے کہ بھی میں نے رجوع کر لیا ہے اور اگر وہ دو گواہ قائم نہ بھی کریں صرف نیت کر لے رجوع کرنے کا تو بھی اس کی رجوع ہو جائے گی لیکن اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مطلع کریں تاکہ وہ تین مہینے کے گزرنے کے بعد اپنے لیے کوئی ایسے فیصلوں کے بارے میں نہ سوچنا شروع کرے جو کہ ایک متعلقہ خاتون سوچتی ہے اور وہ ہے اس گھر سے نکلنے کا یا دوسری جگہ شادی وغیرہ کے بارے میں سوچنے کا طلاق فقہ کرام نے اس کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ایک طلاق احسن ہے اور وہ یہی ہے کہ ایک ہی طلاق حالات میں دیا جائے دوسرا طلاق حسن ہے اور طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طور پر یعنی ایک مہینے کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اس میں بھی طلاق دہندہ کے پاس سوچ اور بچار کا موقع ہوتا ہے کہ دو طلاق کے دینے کے بعد تک اس کے پاس سوچ اور بچار کا موقع ہوتا ہے اور اگر تیسری طلاق دے دی یعنی تیسرے مہینے میں جا کر تو پھر اب سوچ اور بچار کا موقع ختم ہوا اب اس کے لیے اس بدی کو رکھنا درست نہیں ہے یہ خاتون اب طلاق کا عدد گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے تیسری قسم جس کو طلاق بجی یا طلاق محلزہ کہا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ تین طلاق دے دے یوں کہ دے کہ جائیے میں نے تجھے تین طلاق دے دیے یا ایک مجلس میں تین الفاظ کے ساتھ تین طلاق دے دیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں یا خاتون کو تین طلاق دے دیں اس کی بیماری کے یعنی خیز کے دورانی میں تو یہ طلاق طلاق بدی کراتے ہیں لیکن طلاق بہرحال اس سے پڑ جائے گی الفقہ علا مذاہب الربا میں اور دیگر فقاہ کرام نے اپنے فقہ کی کتابوں میں اس پر چاروں فقحاؤ کرام کا اتفاق نقل کیا اس پر چاروں فقحاؤں کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص نے تین طلاق ایک مجلس میں دے دیے گو کہ یہ ناپسندیدہ پسندیدہ ترین ہے لیکن طلاق بہرحال پڑ جائے گی اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کہ کسی بھی گناہ شخص کا مارنا انتہائی گناہ کا کام ہے لیکن اگر کسی نے مارا تو, تو مر جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن اس کے باوجود طلاق پڑ جاتی ہے ایک مسئلہ جو بعض جگہوں پہ مشہور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طلاق دی بیماری کے دورانیے میں یا طلاق دی حمل کے دورانی میں تو طلاق نہیں ہوگی یہ مسئلہ درست نہیں ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ طلاق خواہ بیماری کے دورانی میں دی جائے طلاق خواہ حمل کے دورانی میں دی جائے یا ایک مجلس میں تین طلاق دی جائے طلاق باہر پڑ جائے گی صرف یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زوجہ کو تین طلاق دی حالت بیماری میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے اس سے رجوع کر لو اور یہ رجوع کرنے کا اس لیے فرمایا تھا کہ طلاق تھی تو رجوع کرنے کا فرمایا تھا اور اگر طلاق نہ تھی نہ ہو جاتی تو پھر طلاق, طلاق سے رجوع کرنے کا سوال ہی نہیں ہے طلاق کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اس بارے میں جو وضاحتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھنے سے بآسانی با طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں چنانچہ سورہ بقا کے آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں ایک شہری بریت ہے اور دو سو انتیس میں طلاق و مرتان طلاق دو ہے ف انصاقم بھی معروفین یا تو پھر ان دو طلاقوں کے بعد اس کو رو کے رکھنا ہے دستور کے مطابق اچھی طریقے سے او تصریف بھی احسان یا اس کو اچھی طریقے سے رخصت کرنا ہے ایک شخص اگر ایک طلاق دے دیں طلاق حسن اور پھر دوسرے مہینے میں دوسرا طلاق دے دیں تو عدت کے اندر اندر وہ رجوع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے بخرا کے آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بِأَنفُسِهِنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ان عَرَضُ اور اسلحہ اور متعلق عورتیں طلاق کے بعد تین حیر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی یہ ان کا عجت طلاق ہے اس دورانیے میں وہ کسی دوسری جگہ منگنی اور نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو اپنے زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہے اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہو تو پھر تجدیدی نکاح کی دو طلاق کے بعد ضرورت نہیں رہتی عزت کے اندر اندر سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو تیس میں شہری بر پیدا ہے فَإن تلقها فلا تحل له من حسو پھر اگر نیا نے تیسری بار طلاق دے دی چاہے یہ تیسری بار طلاق ایک ہی مجلس میں دی یا تین مہینے کے گزرنے کے بعد دی طلاق حسن کی صورت میں طلاق حسن کی صورت میں تو تیسری طلاق دے دینے کے بعد اب یہ بیوی اس کے لیے حال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے کر دیا جائے اور جس مرد سے نکاح کر دیا جائے وہ مرد پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیں اور پھر یہ خاتون اس طلاق کے عدت گزارے عدتت گزارنے کے بعد اگر پہلے طلاق دینے والا شوہر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور یہ خاتون بھی اس پہلے والے شوہر کے طلاق دینے والے شوہر کے ساتھ نکا کرنے پہ راضی ہو تو یہ پھر آپس میں نکاح کر سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ راتوں رات نہیں ہو سکتا جیسے کہ ناپسندیدہ لوگ بعض مرتبہ ایسے مسائل کا اظہار کرتے ہیں اگر کسی شخص نے تین طلاق دے دی یقیناً اس کی بیوی بی پر تین طلاق پڑ گئی اب وہ شخص تین مہینے انتظار کرے گا اس لیے کہ تین مہینے سے پہلے اس خاتون کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تین مہینے کے بعد یہ خاتون دوسری جگہ نکاح کرے گی اور باقاعدہ نکاح ہوگی شادی ہوگی پھر وہ شہز اگر چاہے تو دوسری دن بشب اس کو نکاح دے, طلاق دے دے چاہے تو اس کو طلاق نہ دے چاہے تو سال کے بعد اس کو طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد پھر یہ خاتون اس طلاق دینے والے شوہر کے عدتی طلاق گزارے گی تین مہینے پھر اگر وہ چاہے خاتون تو اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یعنی یہ کم از کم کوئی ایک سال کا پیریڈ بنتا ہے یا پھر وہ شوہر فوت ہو جائے دوسرا اور یہ خاتون آزاد ہو جائے تو پھر یہ خاتون دس چار مہینے دس دن اس کی عزت وفات گزارے گی پھر اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے راتوں رات یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے کہ ادھر سے طلاق دے دی اور پھر دوسری رات کسی کے ساتھ نکاح کر دیا صبح کو اس نے طلاق دے دی اور شوہر کے پاس پہنچتی ہے یہ نکاح نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کے حدیث کہ ایسے حلالہ کرنے والے مرد اور ایسی حلالہ کرنے والے عورت پر اللہ کی ہے اللہ تبارک نے سورۃ احزاب کے آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا 749 میں اذا نتحتم المؤمنات ثم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدت تنعدن کہ اے اہل ایمان جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پوری ہونے کا تم مطالبہ کرو بقرہ کے آیت نمبر دو سو تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور پیچھے دیدیاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار مہینے دس دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں ان آیاتوں میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں فقاہ کرام رام نے بطور خلا سکے وہ اس طرح سے بیان فرمائے ہیں کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے سکتا ہے زمانۂ جہلیت میں قبل از اسلام طلاق کے لیے کوئی عادت متعین نہیں تھی بلکہ لوگ سینکڑوں طلاق دیا کرتے تھے اور جب چاہتے طلاق دے دیتے تھے اور جب چاہتے پھر رجوع کر لیتے تھے اس طرح سے وہ فریق صنف مخالف کو ہمیشہ ظلم اور ستم کا شکار بنائے رکھتے تھے شریعت نے پابندی لگا دی کہ ایک شخص جن طلاق سے رجوع رکھنے کا حق محفوظ رکھ سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دو ہے اور اگر تیسری طلاق دے دی تو طلاق پڑ جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سلاسۃُن جد جدن و جدن اطلاق والنکاح نے کہ تین کام ایسے ہیں کہ ان میں اگر مذاق بھی کر لیا تو وہ مذاق بھی شری نقطہ نظر سے سنجیدگی سے لیا جائے گا اور ان میں سے ایک طلاق دینا ہے کہ بھی اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جہاں میں نے طلاق دے دیا تو ہر کا مذاق نہیں ہوتا طلاق پڑ جائے گی جیسے کہ بعض مرتبہ ڈراموں میں سکے شوہر اور بیوی آپس میں لڑتے لڑتے دوسروں کو طلاق دے دیتے ہیں تو بالکل اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لیے کہ نہ تو شریعت مذاق کا نظام ہے اور نہ ہر چیز میں مذاق کی جا سکتی ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی کو مذاق مذاق میں زہر کا گونڈ دے تو کیا وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا کوئی مذاق مذاق میں کسی کو پہاڑے کی چوٹی سے گرا دے تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا اس کو چوٹ نہیں لگے گا وہ زخمی نہیں ہوگا مرے گا نہیں بالکل یہی حال طلاق کی ہے ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق رہتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مرد اور عورت پھر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن اگر مرد تین طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ثابت ہو جاتی ہے اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے مدخول بہا عورت جس کو خیز آتا ہو اس کی عزت یہ ہے کہ اسے طلاق کے بعد تین مرتبہ خیز آ جائے ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں اس عدد کے معنی یہ ہے کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اسے رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر مرد نے تین طلاق دے, دے دیے تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی غیر مدخول بہا عورت جسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے وہ چاہے تو طالب کے بعد فورا نکاح کر سکتی ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے عزت چار ماہ دس دن ہے یعنی اس سے پہلے اس کے لیے دوسری جگہ نکاح درست نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے اپنے سے وابستہ ہر فرد کو اس کی زندگی کے ہر مشکل موڑ پہ رہنمائی فراہم کی ہے اس لیے میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات کی نوبت اس نہج پہ, پہ پہنچ جائے اس درجے پہ, پہ پہنچ جائے کہ جس پر پہنچنے کے بعد پھر آپس میں موافقت کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو اور باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں تو شریعت نے ایک ناغذیر ضرورت کے طور پر طلاق کے اجازت دی ہے۔گو کے کہ شریعت اس معاملے کو انتہائی نہ پسند کرتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو ازدیواجی تعلق ہے وہ ختم ہو خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ابو دعوت شریف میں کہ ان أَبْغَضُ الْخَلَالِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَتْطَلَاقِ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق کا عمل کا ہے ہے حلال لیکن پھر بھی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اِنَّ اَبْغَذُ الْمُوْدِخَاتِ عند اللَّهِ الطلاق کہ اللہ کی نیزی جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے اس لیے کہ طلاق سے صرف ہی نہیں کہ دو افراد ہمیشہ تیلے جدا ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے دو خاندان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں جس خاتون کو ایک یا دو طلاق دی گئی ہو تو عدت کے اندر اندر اس خاتون کو اس گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے اپنے اختلافات کو ختم کر دیں تاکہ شوہر اس کے طرف رجوع کر لیں اور ان کا گھر پھر سے آباد ہو اس لیے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ خاتون عدت کے بعد جب دوسری جگہ شادی کرے گی تو اس کا گھر وہاں پہ تو سکون رہے گا آباد رہے گا حقائق پہ نظر رکھنا چاہیے کہ جس خاتون کو طلاق دی جائے دوسری اچھی جگہ پھر اس کے رشتے مشکل ہی نہیں ناممکن سمجھے جاتے ہیں لیکن اگر ایک خاتون کو بغیر کسی وجہ کے اس کے شوہر نے ظلمن طلاق دیا ہو تو پھر اسلامی معاشرے میں اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسے مظلوم خواتین کو بے یار اور مددگار نہیں رہنے رہ دینا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ نکاح کو اہم نہ سمجھتے ہوئے شادی کر لینے چاہیے چنانچہ شادی الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقتم النساء جب تم طلاق دو عورتوں کو طلاق دو ان کو عدت ان کے عدت پر اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر یہ ساری امت سے خطاب ہے یعنی جب بھی کوئی مسلمان شخص کسی ضرورت اور مجبوری سے اپنے عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ عدت پر طلاق دیں صرح بقرہ میں اس کی وضاحت ہو گزری یعنی بیماری کے دورانی میں طلاق نہ دے حیض کے دوران میں طلاق نہ دے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اس متعلقہ خاتون کے عدت کا جو دورانیہ ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیکن اگر کسی نے حیض کے دورانی میں طلاق دی تو طلاق واقعہ ہو جائے گی وہ احسل اور عدت کی مدت کو گنے رکھو یعنی مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ عدت کو یاد رکھیں کہیں غفلت اور صحبہ کی وجہ سے کوئی بے احتیاطی اور بڑبڑ نہ ہو جائے اسی طرح طلاق کے دل... کو بھی یاد رکھیں اللہ تبارک کا ارشاد ہے اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو نہ ملبئی نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے یعنی اگر کسی خاتون کو طلاق دی گئی ہے اس کو گھر سے فوراً نکال باہر نہیں کرنا چاہیے ولا یا خروجنا اور نہ وہ از خود نکلیں اس لیے کہ طلاق یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک شری معاملہ ہے اور شری معاملہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو اللہ کے حکموں کے سامنے اور شریعت کے حکموں اور طریقوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے بفاق شتیم مبینہ مگر جو عورت آئے کسی ایک سریح بے کے ساتھ یعنی زبان درازی کے ساتھ یا ہر وقت گھر میں تکرار اور لڑائیاں رہتی ہو تو پھر اس صورت میں وہ خاتون اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس جا کے رہیں حدود اللہ اور یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں وہ جو کہ اللہ کے حدوں کو پامال کرے گا فقط ذلا منسا یقیناً اس نے اپنا برا کیا شریت نے ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے منع کیا کہ اس لیے کہ بندے کے پاس تین طلاق دینے سے بے ایک وقت سوچ اور بچار کا موقع ختم ہو جاتا ہے تو اگر کوئی تین طلاق دے دیتا ہے تو اس نے اپنا نقصان کر لیا وہ موقع اس نے کھو لیا جو اس کو شریعت نے فراہم کیا تھا لاتری کسی کو خبر نہیں نہ اللہ کہ شاید اللہ یہ بعد و کا امرا اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر لیں اور وہ یہ ہے کہ طلاق رجی کے دورانی میں جب وہ خاتون اپنے شوہر کے گرہی میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں کوئی ایسے خیال پیدا ہو کہ وہ اپنے پہلے والے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں اور اس طرح سے ان کا گھر پھر سے آباد ہو جائے روجو کر کے فیضاب لگنا اجرا پر جب وہ پہنچے اپنے اس عدت کو فہم سکو تو اب اس کو دستور کے مطابق یعنی آئندہ کے لیے اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس نیت سے ان کو رکھنا ہے اور فارغ پور نب معروف چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق یعنی اچھے طریقے سے اشدو زبر اور گواہ کر لو دو موتبر اپنوں میں سے وہ عقیم اور دو گواہیاں للہ اللہ کے لیے یعنی ہمیشہ گواہی میں کوئی ایسے طریقہ اور رویہ نہیں اپنانا کہ جس سے شہادت دینے میں کوئی غلطی میں آ جائے ظاہر ہی یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے من کانا ہر اس کو کہ جو ہو یہ امن ایمان رکھنے والا بلّہ اللہ پر ولیمر آخر الآخرت کے دن پر اور میں تقلّہ مخراجہ اور جو کہ اللہ کا تخوص کیا کرتا ہے اللہ مشکلات میں اس کے لیے راستہ بنا رہتا ہے وہ یرکو میر حیثب اور وہ ان کو رزق دے گا جہاں سے اس کا و بھی نہ ہوگا اس لیے کہ اگر کسی شخص نے انتہائی مجبوری کی وجہ سے ناگزیر صورت میں طلاق دے بھی تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا گھر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا اور یا اگر کسی خاتون نے انتہائی ناگزیر صورتحال میں اپنے شوہر کے مظالم سے تنگ آ کر اس سے خلا لے لیا تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی اختتام پذیر ہوگی رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و وطالعہ کی ہے وہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہاں مغمان بھی نہیں ہوگا میں توقع اللہ اور جو کہ اللہ پہ بروسا رکھتا ہے فہو حسب ہو تو وہی اس کے لیے کافی ہے ان اللہ عمری بے شک اللہ پورا کرتا ہے اپنا کام تجا کل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کرنا ہے انہیں یعنی اللہ پہ بروسا رکھو محض اسباب پر تقیا مت کرو اللہ کے قدرت ان اسباب کے پابند نہیں ہے جو کام اسے کرنا ہو وہ پورا کر کے رہتا ہے اسباب مش... اسی کی مشیت کے تابع ہے ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے اسی کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے اس لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہو تو متوکل کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر رکھنا چاہیے ایسنا من المحیز یہاں سے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے خاتون کو طلاق دی گئی کہ جس کو کسی بھی وجہ سے حیض کی بیماری نہ آتی ہو اس لیے کہ تلاق کے عدت حیضوں سے گنا جاتا ہے تین بیماریوں کے آنے پر اس کی عزت ختم ہوتی ہے اگر وہ متعلقہ ہے اور چار بیماریوں پر اس کی عزت ختم ہوتی ہے اگر وہ متوفیہ انہاظ ہو جہاں ہے یعنی اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ اس کو بیماری ہی نہ آتی ہو اس کے بڑھا پن کی وجہ سے یا کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر تین مہینوں کو گن رکھو و اللہ اور وہ عورتیں جو نا امید ہو چکی ہیں من المحیز کی بیماری سے من نسائکم عورتوں میں سے تم اگر تمہیں شک ہے تو عدت سداست و تو ان کی عدت ہے تین مہینے و اللہ علم اور ایسے عورتیں بھی جن کو حیض کسی اور وجہ سے نہیں آتی الحمالی اور وہ عورتیں کی جو حمل والیاں ہیں اجل ہننا ان کی عدت یہ ہے اَن یہ کہ ان کا حمل پیدا ہو یعنی اگر ایسے خاتون ہو کہ جس کو حالات حمل میں طلاق دی گئی تو حالات حمل میں طلاق کیونکہ ہو جاتی ہے لیکن اب اس کے عدت جو ہے وہ تین مہینے پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے عدت جو ہے وہ فقہ احناف کی نزدیک وضع حمل ہے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو تب اس کا عزت بھی ختم ہو جائے جیسے کہ ایک حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کو طلاق دی گئی جس کا نام سب ہے حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ہوئی کے زمانے میں جس کی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا جبکہ یہ وفات کے چند روز بعد یہ فرماتی ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ تم چار مہینے دس دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی ہو میں نے جا کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم مزۂ حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو اب چاہو تو دوسری, دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس لیے فقہائے احناد فرماتے ہیں کہ جس خاتون کو حمل ہو تو اس کا عدت جو ہے وہ وضاء حمل پہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تو اس کے لیے تین مہینے کا شرط پر باقی نہیں رہتا اللہ کا احساس ہے کہ وہ اولاۃ اور وہ خاتون جو پیٹ کے ساتھ ہے حمل وانیاں ہیں اجل ان کے عدت یہ ہے یہ کہ ان کا بچہ پیدا ہو تو بچہ اگر جلدی پیدا ہو گیا تو اس جلدی پر اس کا عدت مدت ختم ہو جائے گا اور اگر تین مہینے سے زیادہ پر اس کا وہ پیڑ بچے پیٹ میں بچہ رہنے کی وجہ سے وہ حمل رہا اور اس تین مہینے سے زیادہ پر جا کر کے وہ پیدا ہوا چوتھے مہینے میں یا پانچویں مہینے میں تو جس مہینے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی مہینے کے اندر بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی اس کا عدد ختم ہو جائے گا میں اب اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے یہ جان وَكَأَيِّن مِن قريةٍ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا <نُقْرًا> اٹھائی تلاب کے یہ دوسری رکو ہے یہ رقو آیت نمبر آٹھ سے لے کر آیت نمبر تیرہ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک کو فلات کے مسائل کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تر کہ وہ دل کا حدود اللہ ہی و من يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه یعنی جی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدیں ہیں اور جو اللہ کے ان مقرر کی ہوئی حدوں کو پامال کرے گا تو یقینا وہ اپنے نفس کے ساتھ برائی کرتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ بے کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حدود کے پامالی کی وجہ سے اللہ کے ناراضگی اللہ کے غزل کی صورت میں بندوں پہ نازل ہوتی ہے اور جب اللہ کے ناراضگی نازل ہوتی ہے تو پھر ایک فرد تک وہ محدود نہیں رہتی بلکہ افراد کے ساتھ ساتھ اقوام بھی اس احتاب کے زیر آ جاتے ہیں چنانچہ اس دوسری رکو کے پہلے ہی آیت اپنے اللہ تبارک وطالعہ نے مسلمان بندوں کی توجہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کی طرف مبزل فرمائی ہے کہ دیکھو کتنے ایسے قومی ہو گزری ہے کہ جنہوں نے اپنے دور, دور میں اللہ کے حکموں سے سرتابی کا اظہار کیا اللہ کے حکموں سے انہوں نے پیلو تہی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت عذابوں میں گرفتار کر دیا اور ایسے ایسے آزاد کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکامیوں سے ہمکنار ہو گئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا ہے مِّن اور کتنی ہے ایسے بستیاں حاصل کی جن کے رہنے والوں نے اللہ کے حکموں سے نافرمانیوں کا ارتقاب کیا وہ اور ان کے رسول کی پیروی سے ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت طریقے سے پکڑنا واقبہ آزاد نکرا اور ہم نے ان کو عذاب کیا ایسا عذاب کہ جو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا سزا قطب والا امریکہ پھر انہوں نے چکی سزا اپنے کام کی وکانا آخم تو امریکہ اور تھا انجام ان کے کاموں کا نقصان ہی نقصان یعنی عمر بھر جو سودا کیا تھا آخر اس میں سخت خسارا اٹھایا اور جو پونجی تھی سب کھو کے رکھتی اللہ تبارک و عطان فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں لہم عذابا شدیدا اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسوں کے لیے سخت عذاب فتق اللہ یا اولی الالباب سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل رکھنے والو الذین دین امنو وہ لوگ جن کو یقین ہے قد, قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے طرف خیر رحان نصیحت ناظر کیا ہے یعنی صاف صاف آیاتیں جن میں اللہ کے احکامات کھول کر کے سمیں سنائے گئے ہیں رسولاً پیغمبر يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ کہ جو پڑھ کے سناتا ہے تم کو اللہ کے باتیں مبینات جو بڑی واضح ہے اور اس لیے لِيُخْرِجَ تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ صالحات اور جو اچھے کام کرتے ہیں مین ظلمات اندیروں سے روشنی کی طرف بلّاہ اور جو بھی یقین رکھے اللہ کے اوپر وہی عمل صالحم اور اچھے اعمال کریں ید فل جنات وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں ایسی جنت تجری من انہار ہو جس کے نیچے نہریں دے رہی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ قد احسن اللہ رزقا البتا خوب دی اللہ نے ان کو روسی یعنی جنت سے زیادہ بہتر روزی کہاں ملے گی اور اللہ نے ان کو جنت ہی عطا فرمائی اللہ اللہ و ذات ہے ذاتین جس نے سات آسمان بنائے ومن العروب اور زمین بھی مثلا اتنی ہی یعنی زمینی بھی ساتھ پیدا کی جسے کہ ترمیزی وغیرہ کے حادث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاد ہے یا تنزل المر اترتا ہے اس کا حکم بے نہ نہ ان دونوں کے درمیان یعنی ان دونوں زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان اور زمین میں جس حکم کی تکمیل اور تعمیل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نظر کردہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے نئے نظر کردہ کسی حکم کے تعمیل اور تکمیل سے وہ مخلوقات سرتاوی نہیں کرتے جن کو اللہ کے ان حکموں کی ادائیگی کا پابند اور اللہ کے حکموں کے تعمیل کا جن کو مخاطب قرار دیا گیا ہے تاکہ تم جان لو ان اللہ ادا کل شدیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے قادر ہے وہ اناط ان علم اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے اللہ تبارک تعالی میں ان آیاتوں میں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں تاریخوں سے علم کی روشنی میں نکالا جائے اس ارشاد کی پوری اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان طلاق عدت اور اخراجات کے متعلق دنیا کے دوسری قدیم اور جدید اعلی قوانین کا مطالعہ کرتا ہے اس تقابلی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کی تبدیلوں اور نت نئے قانون سازیوں کے باوجود آج تک کسی قوم کو ایسا معقول اور فطری معاشرے کے لیے مفید قانون میسر نہیں آ سکا جس کہ وہ چاہتے ہیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے جو قرآن مجید میں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک فطری قانون نازل فرمایا ہے جس کا تذکرہ گزشتہ رکن میں ہو گزرا ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے اور مقابلہ تو کیا جو اس کے قریب تر در کا درجہ حاصل کر سکے لیکن ایسا ہرگز انسان پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے اور دنیا میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی ضروریات اور خواہشات کے پیش نظر بنائے جاتے ہیں نہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اور نہ وہ ہر ایک کی خواہش اور مرضی کے مطابق یہاں پہ سورہ طلاق اپنے اختیام کو پہنچا و آفر ان الحمدللہ للہ سے ربد العلیم